وأشهد الله إلا الله أشهد أن محمدًا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اقتربوا الله حتى أوقاته ولا تموتن إلا أنتم سلمون يا أيها الناس اقتربوا ربكم الذي فرقكم من نفس واحدة وفرق منها ترجعها وفرق منها إلى أن كثيرا واتقوا الله الذين شاهدوا نبيه والرمان إنه أدقى معيكم ربيلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يستهلكم حامات ويقبر لكم عطوبة ومن يجعل لها ويقوله فقط الله روشاً عظيماً أما هذا سَيْنَ خَيْرَ حَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ حَدْلِ الْحَدْلِ الْحَدْلِ مُحَمَّنِ صلى الله عليه وسلم وَشَفَّ الْأُمُورِ مُهْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَثَتِ النِّدْعَ وَكُلَّ, دعا وكل, وكل مِنْ عَسِمُ مُطَمَعًا وَكُلَّ وَلَالَةِ النِّدْنَانِ فَعُوْتُ بِالهِ السَّمِيعِ جَرِيمٍ مِّنَ الشَّئِقْوَانَ الرَّج ان کا ماہ کا لوگوں لو من خوشی کرا محدت شامعین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں ہمیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور تمام ساتھیوں کو یہاں مل بیٹھنے اور کچھ چیز کی باتیں سننے سنانے کا موقع دیا اور اس کے بعد ہاں اپنی جنیا ٹہرے کی کلکتہ کے بھی شکر گزار ہیں انہوں نے ایسوں موقع پر ہمیں اور ہمارے رختہ کو یاد کیا اور اس کی کی محسلے جمائی اور کے لوگوں یا شہر کے لوگوں کو کچھ سننے اور سنانے کا موقع فراہم کیا میرے بھائیوں جو ہمارا مئو ہے آپ ہی دیکھا ہوگا اسی کی مناسبت سے میں نے قرآن اخبار کے آئت سے حالت کی ان اللہ را نواہرا یوبیہ رومالمی ہتعایویہ روایت سے ہند اسی آیت کو سمجھنا ہے ان کی ہمارے اندر تبدیلی ہمارے اندر, اندر انقلاب کیسے پیدا ہو اور کس طرح سے انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو اسی کی مناسبت سے یہ آئٹم نقلا ہوتی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے پڑھایا کہ نو ہزار روپیے روپیے اوام طالب کسی قوم کے حالات میں تردیبی اس وقت تک نہیں آنے دیتا جب تک کہ قوم کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا ارادہ اور احساس نہ ہو میرے بھائی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے اندر تبدیلیاں پیدا کرے لیکن ہم تبدیلی پیدا کرنا چاہیں گے تو اللہ قامین قواعدہ ہے وجہ دن شیر ہی من یونین اللہ تعالیٰ کی طرف جمانہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تو اپنے قریب لا دیتے ہیں واقعی اگر ہم اپنے اندر تبدیلی لانا چاہیں گے اور وہ بھی نئے کاردے کے ساتھ اچھے نیا مقصد کے لیے اچھی چینوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین اور توحیق کی سرپندی کے لیے اگر ہم اپنے اندر انقلاب لانے میں ارادہ کریں گے اور اپنے ارادے میں تبدیلی پیدا کر لیں گے تو ضرور انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں اللہ رب العالمین تبدیلی اور انقلاب کرے گا میرے بھائی لوگ تبدیلی پر گفتگو کرنے کے پہلے پہلے بہت ہی ضروری ہے تھوڑا سا یہ سمجھنا اوپر ان کو تکلیف نہیں بھائی کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم لائٹ کو دیکھیں لائٹ ہم کو دیکھتے تو میں کسی کو نہیں دے ساتھ یہ ہے کہ لائٹ تو ہم دیکھیں گے تو خیر ہوگی تو میرے بھائیوں اس کے لیے تھوڑی سی قدر تفصیل کی ضرورت ہے آپ بہت جانتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائیوں نے تبدیلی کا جو موضوع موزوں کا ہے ہم نے کچھ ساتھیوں سے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی کیا چاہتے ہیں آپ اس موضوع پر تو رستے بھی پوچھا اس نے کہا مجھے بتائیں جس سے پوچھا اس نے کہا مجھے پتہ نہیں کہ اتنا مجھے احساس ہوا کہ یہ ہمارے بھائی نے بتایا کہ کوئی آپ کی تقریر اس موضوع پر ہو چکی ہے شاید کسی نے سنا ہے اسی لیے وہ موضوع اس کو پسند پڑا وہ چاہتا اس موضوع پر تقریر ہو تو میں نے بڑا غور کیا تو آج چند سال قبر قبل حیدرآباد لکھن کے اے مشہور علاقے میں ایک پروگرام رکھا گیا تھا لوگوں نے جس میں ہمیں مدبو کیا تھا کہ تبدیلی کا وقت آ چکا ہے اب وہ تبدیلی کا وقت پتا نہیں کیا چاہتے تھے ہم نے جو سمجھا تبدیلی کا وقت آ چکا ہے اب کتاب کے زمانہ ختم ہونے کا کتاب سنت کے دستاواج اے بلندی کا زمانہ آ چکا ہے اب باقی جانے والا ہے اور ہونے والا ہے میں نے اسی موضوع کو سامنے رکھا تھا اور تقریبا وہ گھنٹے سوا گھنٹے کی تقریر تھی لیکن اس وقت جو لوگ تقریر کرائے تھے انہوں نے ان کے کیسک پتا نہیں تو تبارک کی اس کو دکھاتا نہیں لیکن آپ بتا جانتے ہیں آج کوئی بات چھپ نہیں سکتے چھپانے کا ارادہ کرنے سے پہلے پہلے وہ دنیا میں عام ہو چکی رہتی تو شاید ارادہ نہیں ہوگا بھائیو ہم نے جو انقلاب کرنے کا حالت کی تبدیلی پر ارادہ کیا ہے وہ کی تھا کس سے پولیس نام ان میں تیمیا رحم اللہ لے جس کی وفات سات سو اٹھائیس ڈگری کے اندر ہوئی ہے ان کے چار طالب ان کو بڑا شوق پیدا ہوا کہ بھائی ہم نے سنا ہے کتنا بڑا اسلامی ملک ہندوستان ہے سدیاں ادھر گئی ہیں وہاں مسلم مقرر حکراہ حکومت کرتے ہوئے لیکن آج تک وہاں ایک عرصے دراز سے حدیث کا پڑھنا حدیث کا پڑھانا حدیث کا سننا حدیث کا سنانا حدیث پر عمل کرنے کا سلسلہ بالکل بند ہو چکا ہے چونکہ ہندوستان کے ایک بڑی اہمیت دنیا کے نزدیک پہلے تھی اور آج بھی ہے رحمت آج بھی ہندوستان اپنا ایک وکار اپنا ایک مزاج اپنا ایک مقام مرتبہ ہے دنیا کے نگاہوں میں تو اس وقت شیخ الاسلام ابن نتیہ رحمت اللہ علیہ کے چار پانچ طلبہ کا ارادہ ہوا کہ ہم لوگ اب بھی سے بکھلے ہیں اور ہندوستان جا کر کے حدیث کا درست دیں حدیث پہاڑ حدیث بتائیں اور حدیث کا علم لوگوں میں کام کرے ان تھے شمس الدین رحمت اللہ لائے. وہ ملتان تک پہ پہنچے اور اوٹ پر اپنے اوٹوں پر تقریباً چار سو حدیث کی کتابیں اللہ اکبر اللہ ایسے بزرگوں کی قبر کو, کو بھرے اور ہمیں اور آپ کو چاہیے دوستو ذرا ان کی قربانیاں آج ہمارے موبائل میں ہے हमारे मोबाइल में हदीब व्हाट्सएप आरोप हदीस मस्जिद में दाखिल हो तो वाने के दीवार पर हदीस आपकी मिले खड़े हो तो जितने कैलेंडर हो गए हर कैलेंडर के हर समय पर हदीस लिखी हुई होगी कितनी हदीसें जो आम हो गयी आखिर हमारे बुजुर्गो की कुर्बानियाँ ان کا اخلاص تھا میرے بھائی بو پہلے تو دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نوروں سے بنے اور ہم لوگوں کے اندر بھی وہی اخلاص پیدا کر دیں تو اخلاص ان کے اندر اللہ نے رکھا تھا آئے چار سو کتابیں آپ سوچتے ہیں وہ کشتی کا سفر کتنی مشکلات کا سفر تھا دوستو وہ بیچارے آئے ہندوستان میں آنے کے بعد اونٹ خلیلا رائے کے کے لیے اور باقاعدہ اونٹ پر کتابیں ڈال کر کے ملتان سے آگے دلی کی طرف جا رہے تھے راستے میں कुछ लोगों से मुलाकात हुई पूछा कहाँ जा रही हूँ कहा हम दिल्ली जा रहे हैं क्या मकसद है कई ऊंटों पर हमने किताबें लाद रखी है हमने सुना है कि इतना बड़ा मुल्क है दहली उसकी राजधानी और इतना बड़ा शहर यहाँ मैंने सुना है कोई हदीफ न पढ़ता है न कोई हदीफ सुनता है न किसी को हदीस का कोई इल्म है तो हम आए یہاں پہنچ کر کے آپ کی حدیث پڑھے پڑھائے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو جو پیغام لے کر کے بھیجا تھا اس پیغام کو ہندوستان کا ناکام کر دے اے مقصد ہے سامنے والوں نے سنا اور روک لیا کہا تجار رکھیے گا اگر اپنی جان بچانا چاہتے تو سرافت کے ساتھ ان سے واپس چلے جائیں بھائی کیوں کہا دلی کا حال تو اگر کوئی حدیث کا نام لیا تو شاید گردن مار دی جائے بادشاہ خود جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں نہیں آتا حالات بڑے ناپتا پہ ہیں ایک تو آپ الگ سے رہنے والے اور اس ملک میں آ کر کے وہ علم پھیلانا چاہتے ہیں جو کوئی پسند نہیں کرتا وہ بےچارے بڑے ناراض ہوئے اور اپنی جان بچائے اور کچھ ہو کر کے واپس آئے اور واپس چلے گئے میرے بھائی کا اب آپ اندازہ لگائے جہاں حدیث کے ساتھ سب سے بڑا معاملہ ہے وہ حد اللہ عالمین تھا اور جو نصیحت تھی وہ ذکر اللہ عالمین تھی لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود نبی کا ذکر اللہ عالمین ہونا کتاب رش ہندوستان ان ساری چیزوں سے محروم تھا اس لیے میرے بھائی کو جب آپ نے تھوڑی سی ترمیم سن اس کے بعد بھی ایک عرصے تراش پر حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا کوئی رواج نہیں اللہ حرب العالمی ہم اور دوست میں تہوے چونکہ جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ اور ہیں بتانا ہمیں چاہتے ہیں دوستو اللہ رب العالمین نے ایک مرد مومن کو چٹیاں پہن کر کے گھومنے والا ندیوں میں نہانے والا تالابوں زندگی گزارنے والا بڑا ہو چکا ہے لیکن ابھی فائدہ بد بھی نہیں پڑا ہے ان میں سے کوئی اس طور تعلق نہیں ہے آج کے بہار مگے سورج بڑھ کر رہنے والا ایک نوجوان اس کے بعد کی دوستی کسی پڑھے لکھے ہندو سے تھی ہندو آیا اپنے دوست میاں بھائی سے ملنے کے لیے اتنے میں میاں بھائی دوست بیٹھا جو کافی عمر میں بڑا ہو چکا ہے جو ابھی گرد چکیاں پہنتا ہے اور لوگوں کے ساتھ کھیلتا ہے ندیوں میں تیرتا ہے جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا تھا وہ نوجوان اسی وقت آ چکا جب وہ پڑھا لکھا ہندو ان کے باپ سے گفتگو کر رہا تھا آگے کو بھی نہیں ملے جو ملاج تھا پوچھا کہ کون کہا میرا بیٹا ہے کہا بیٹے کہ پڑھتے لکھتے ہو نہیں چاچا وہ انکل کا زمانہ نہیں تو انکل کے بولتے بتا کیا بولتا ہو تھا تو چاچا کا زمانہ کیا بتائے نہیں پڑھا تمہاری زندگی باپ اتنا شریف اتنا دین دار اتنا اچھا اور آپ اس کے بیٹے اتنے کہ گئے تم نے پڑھنا لکھنا بھی نہیں شروع کیا بس جانوروں کتنا زندگی گزار رہے ہو کیسی زندگی تمہاری ہوگی اس ہندو کی نصیحت ان کے دل میں کر دی اور گئے اپنے باپ سے بتایا ماں سے بتایا اور نکلے کہ تقریباً اٹھارہ سو اکیس کا واقعہ تھا بہار سے نکلے پٹنہ پہنچ گئے جب پٹنہ وہ پہنچے میرے بھائیو اتنے میں پتا چلا کہ پٹنہ شہر کے اندر سا مائل شہر اور سید احمد شہید شکیل رحم علی سادی پوری مونا عنایت علی شادی پوری یہ سارے علماء جو ہیں وہ کشتی کے ذریعے پہنچنا تھا گنگا ندی سے کشتی کے ذریعے آ رہے تھے وہ اور وہاں پٹنہ میں روتیاں اور ایک محلے میں جا کے گئے تھے پٹنہ کے لوگوں نے استقبال کیا اور وہاں پر تکریریں ہونی شروع ہو گئی وہاں جب تقریریں ہو رہی تھی اس اصلی میں یہ بہار کا نوجوان بھی پہنچ گیا جس کا نام تھا نظیر حسین یہ نظیر حسین جانوروں کی طرح زندگی گزارنے والا کھیلنے کودنے والا ایک ہندو کی نصیحت دن پر اثر کری اور پہنچے وہ پٹنہ اور پٹنہ جب پہنچے تو اس وقت پورے دنیا کے لوگ شاہ اسماعیل شہید سید احمد شہید رحم اللہ کو جانتے تھے یہ حج کے لیے نکلے ہوئے تھے ایک مہینہ پٹنہ میں انہوں نے علم حاصل کیا سید شاہ اسماعیل شہید کے درخت میں ان کے خطبات میں ان کی تصویروں میں یہ نوجوان بچہ علم حاصل کیا اور یہ لوگ سج میں گئے اور وہ میاں نبی حسین نامی بچہ سوچا علم تو بہت اچھی چیز ہے بڑا مزہ آیا کچھ لوگوں سے اور سیکھا سا عبد العیز رحمت اللہ علیہ اس وقت دلّی کے اندر سب سے بڑے محدث بلکہ دنیا کے سب سے بڑے محدث سمجھے جا رہے تھے یہ بچہ سوچا نوجوان سید نظیر ہوتے کہ دہلی جائیں اور وہاں جا کر کے ان سے علم حاصل کریں اور وہ علم علما کا ہو منتقا ہو فلسفہ کا ہو سرپ کا ہو نمکر حقیض اور قرآن کا ہو بہر یہ بیچارے گئی لیکن گرمت کی وجہ سے اٹھارہ سو اکیس میں نکلے تو اٹھارہ سو اٹھائیس ڈگری عیسوی کے اندر دلی پہنچ پائے آج الحمدللہ ہمارے اور ہم کے لیے اللہ نے کتنا آسان کر دیا ہے دلی جانا ہو تو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچ جائیں لیکن اس وقت علم حاصل کرنا جتنا مشکل تھا یہاں سے نکلے دلی کے را دے سے تو تقریباً اٹھا انیس اٹھارہ سو اٹھائیس کے اندر وہاں پہنچے ہو اتنا قائم لگ گیا بہرحال وہاں الحمدللہ للہ حدیث پڑھے کتاب و سنت پڑھے اللہ نب العالمین نے ان کے دل میں دانا کتاب و سنت پر عمل کرنے لگے اور بہت بڑا اللہ رب العالمین کا قلم یہ ہوا کہ شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ مدرسہ قائم کیے تھے ان کے ہاں مدرس سے شاہ صاحب ان سے حدیثیں سے پڑھی اور پڑھنے کے بعد الحمدللہ اسی مدرسے کے متوسٹ ہو گئے جب دلّی میں اٹھارہ سو تقریباً اکتیس تھے دوستو یاد رکھنا اس تاریخ کو کتنے سے بھائی اٹھارہ سو تھرٹی ون اکتیس نہیں سمجھتی آپ دیکھو نا تھرٹی ون تھرٹی ون سے اللہ اکبر انہوں نے دلی میں حدیث پڑھانا شروع کر دیا کتنے سن سے دارالا کب قائم ہوا کب قائم بلا سنو ہمارے ہندوستان میں ایک صاحب ہے شیروانی ٹوپی بڑی اونچی ان کی ہوتی ہے اور وہ تقریر کرتے پھر رہے ہیں کہ اٹھارہ سو ستاون کے پہلے اہل حدیث کا کوئی مدرسہ نہیں تھا ہاں؟ کوئی مدرسہ نہیں تھا اللہ کے بندو اٹھارہ سو اکتیس میں دہلی کے اندر مدرسہ قائم ہو چکا تھا اور اس مدرسے کا مددس وہ تھا جو محاورت اور اہل کے پہ مشہور ہو چکا تھا اور اس کے تقریباً چھبیس سال کے بعد دیوبند مدرسہ قائم ہوا اب ذرا سوچو ہمارا مدرسہ اس وقت تھا جب ہندوستان میں کسی فرقے کا مدرسہ ہاں بھائی تھا ندوا اس کے بعد میں سہارنپور مدار اس کے بعد میں ہمارا تو اٹھارہ سو بلکہ اگر ہم آپ لوگوں سے کہیں بولنا ہم تب نہیں جانا چاہے تھے میاں میا نظیر حسین داما سسر جس مدرسے میں پڑھاتے تھے میاں ندی ہوتے ان کے سسور مونا ابد الخمت اللہ یہ پنجابی عالم تھے اٹھارہ سو اکتیس سے بیس سال پہلے سے کا قائم کیا تھا اورنگ آبادی میں وہ کسی اور موقع پر ہم کو بتانا تھا تبدیلی کیسے آئے دوستو الحمدللہ للہ سہول میاں نظیر حسین جب اٹھارہ سو اکتیس کے اترے میدان میں حدیث بہانے کے لیے الحمدللہ ان کا درس حدیث اتنا زیادہ دنیا کے اندر عام ہوا اللہ نے اتنا قبول کیا کہ کی پوری دنیا کے لوگ حدیث پڑھنے کے لیے اب دہلی آنے لگے میاں ندی حسین محدث دہلی رحمت اللہ علیہ کے بعد الحمدللہ للہ اٹھارہ سو اکتیس انہوں نے حدیث پڑھانا اور دنیا کے اندر حدیث کو عام کرنے کا سلسلہ اور پھیلانا شروع کیا اور تقریباً اٹھارہ سو اکتیس سے لے کر کے انیس سو دو تک کتنے تک کتنے سال ہو گئے سیونٹی ماہ یہاں تو ہماری یہاں کی زندگی نہیں ہوتی سیونٹی میں اور ادھر رب العالمین کو اس دنیا کے اندر جس سے انقلاب بنانے کے ارادہ کیا اللہ نے اس شخص کو سیونٹی ون سال تقریباً حدیث پڑھانے کی صحت و تندرستی ہٹا کی ہے بہت یہ دیکھائی جب حدیث پڑھانے لگے اجب عرب، اجم بخارا سمرکند مستر اور ہم تو کہتے ہیں دنیا کے سارے لوگ اور میں کہتا ہوں اللہ کی کسم اگر اس وقت ستارے اور سورج چاند اور ستارے میں مسلمان آباد ہوتے اور سن کو پداس میں ہوتے تو شاید اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی حدیث پہننے کے لیے اللہ بہت میاں ندی حسین کے پاس بھیجتا کیوں پوری دنیا میں یہی مرد مومن ہے جس نے چار پانچویں صدی ہجری پانچ چھ سات آٹھ نو دس تقریباً سات سو سال کے بعد دلی جو پوجنے لگی سال رسول اللہ سے سمجھے نا اور پڑھنے والے ہیں تعجب کریں کہ آج لوگ وہابی کا نام سنا ہے نا شیخ السلام محمد بن عبد نزدیک رحمتہ اللہ علیہ ان کے پوتے بھی حدیث پڑھنے کے لیے دلی میاں صاحب کے پاس آئے پوری دنیا کے اندر حدیث عام ہوا اسی لیے عرب کے بعض محققین اور علماء نے لکھا کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر یہ میاں نذیر حسین اور ان کے شاگرد ہندوستان میں پیدا نہ ہوئے ہوتے تو لطب علم الحدیث میرا دنیا تو دنیا سے اللہ حدیث جا چکا تھا آگے بڑھیں الحمد سارے دنیا کے لوگ آئے اور انہی میں سے چند علماء چند علماء آپ کے کلکتہ سے پہنچے چند علماء آپ کے شہر کی طرف ہم آتے ہیں بنگال اور خصوصاً کلکتہ شہر کے اندر بھی ان کے شاگردوں میں ایک بڑا طبقہ آیا اور جن کے نام یہ ہے نمبر ایک اللہ اکثر نام دیکھے وہ کیسے لوگ ہیں نمبر ایک مونا ابد اللہی مونا ابد الہادی نمبر دو مولانا نعمت اللہ بردانوی بردان نمبر تین مولانا عین الدین مٹیا برش کلکتہ نمبر چار مولانا ہوتا سوفی عبد الطیف ہوگلی یہ سارے لوگ آئے مولانا اکرام خان اللہ مونا نور الدین انوری یہ بہت علماء کی پوری ایک جماعت الحمد میاں ندیر حسین محدید دہلوی کے ترامین آئے اور جو بھی وہاں گیا حدیث پڑھنے کے لیے گیا حدیث پڑھی اور حدیث پڑھنے کے بعد اپنے اس محبوب شہر کے اندر آئے اور آنے کے بعد انہوں نے حدیث کا درد دینا اور حدیث کی تعلیم و تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا حالانکہ اس سے پہلے یہ تو بات ہے میاں حضرت حسین مودی دہلوی کے زمانے کی شاگردوں کی اٹھارہ سو اکیس کے اندر شاہ اسماعیل شہید اور ان کے ساتھ مونا وایت علی اولما کی ایک بڑی جماعت الحمدللہ جب حج میں جا رہے تھے وہ لوگ مٹیا برش کے اندر اکٹھا ہوئے اور یہاں ایک عرصے تک رہ کر کے کتاب و سنت کی دعوت دیتے رہے اور ہوا یہ انہی دنوں کے اندر عبدالحق محدث دہلوی بنارسی جو تھے اسی مٹیا پروش کے اندر شاید سب سے پہلا مرادرہ تھا جو تقلید پر ہوا تھا اور ثابت کیا اسلام میں تقلید شخصی نہیں ہے اسلام یتی سی اللہ واقعی ہے اب دنیا کو چاہیے کہ اپنے آقائے اپنے معاملات ہندوستان قدر کتاب و سنت عام ہو چکا ہے اب چاہیے کہ اپنے اندر وہ تبدیلی لائیں یہ پریشانی سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہ جھکے یہ ہاتھ سیوائ کسی اور کے سامنے نہ اٹھے اور یہ تماف سوائے خانہ کعبہ کے کسی اور کی طرف جو ہے ہے کسی اور گھر کا طواف نہ کیا جائے سارے قبر صرف بداش کو چھوڑے جائے Come عبد الحق محبت مناسب رحمت اللہ علیہ اور اسی کی مٹیا برج کا جو مناظرہ تھا وہی ان کے لیے تکلیف کا باعث بنا اور جب حد میں مکہ کے اندر گئے تو کیس کر کے ان کو جھیل میں ڈالا گیا اللہ عصمن کتاب و سنت کا دائف ہو جہاں مکہ مکرمہ کے اندر جانور کا مارنا بھی گناہ ہو بنا ہو جہاں درخت کے پتے بھی توڑنا ممنوع ہو جہاں کسی انسان کو دکھ دینا بھی حرام ہو جگہ کتاب سنت کی دعوت دینے والے ناگے جب یہ حضرات آئے میاں نبیر حسین محدودیشی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد کلکتہ میں اب کلکتہ میں آنے کے بعد باقاعدہ انقلاب شروع ہوا اللہ رب العالمین تھے میاں صاحب کے شاگردوں کے برکت تھے اور حالات خود سے حاجی عبد عبداللہ رحمت اللہ نے اللہ نے ان کو مال دیا دولت دیا جائیداد دی پراپرٹی دیا انہوں نے کتاب و سنت کی نشر ساتھ کے لیے سب سے پہلا مدرسہ کلکتہ تھا اس سے پہلے کلکتہ میں کسی مدرسے کا کوئی وجود نہیں تھا سب سے پہلا مدرسہ کلکتہ میں دار نام کا آپ کے اس مسجد کے اندر شروع کیا اور اللہ کتاب و سنت کی دعوت جب شروع ہوئی آپ کی چھوٹی سی مسجد لکڑی کی ہو پتھرے کی ہو یہاں کتاب و سنت ہے, شروع ہوئی مدرسے میں پتا نہیں دنیا میں کہاں کہاں کے لوگ آئے یہاں قیام ہوتا تھا پڑھتے تھے درست چلتا تھا فراغت کے بعد پھر کلکتہ سے علماء بن کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا چرم علما کیسے آئے علما کیسی آئے اللہ تعالیٰ سے دعا یہ مسجد جھوپڑے کی شکل میں تھی اساتی بات کی اس وقت اللہ نے جو کتاب سنت کی خدمت سے کتاب سنت کا کام لے لے ضرورت ہے میرے بھائی اس کی میاں صاحب کا سب بڑا شاگرنے کے لیے مئو سے آیا ہے ایک تو آرا سے آیا مولانا محمد اساق آرمی رحمت اللہ نے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے باقا جا پھر ان کے ساتھ میاں نذیر حسین تھا جلیل القدر محتیس وہاں سے نکلا مورنا اب الفان عبد آزاد رحمت اللہ علیہ اور انہوں نے ایک ایکسٹے تک یہاں فیخ الحدیث رہ کر بے شمار طلبا پیدا کیے اور یہ مدرسہ ہاں عبداللہ رحمت اللہ نے اٹھارہ سو اسی میں قائم کیا کتنے میں اور کتنے ہو گئے ابھی کتنا چل رہا انیس سو کے قریب آگے ہم نے مدرسہ قائم کرنے کے لیے سوچا بھی نہیں ہوگا ہاں بھائیوں ہم کہتے ہیں یہ تبدیلی آئے ہمارے آ ہے تبدیلی کا واقعی سو چکے بہت دن تک چھوڑے بہت دن تک لاپرواہی کرتے رہے کبھی سوچا کہ آپ کس شہر میں ہیں کس مسجد سے آپ کا تعلق ہے آپ کے آبا کون تھے آج دیکھیں کلکتہ کو مرکز علم بنا رکھا تھا مدینہ پور علم بنا رکھا تھا ان لوگوں نے بہرحال اس مدرسے میں چار بڑے بڑے کام ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کام کرنے والوں کو اعلیٰ درجات عطا چلے پہلا کام مدرسہ اور مدرسہ بھی کیسے الحمد للہ میں نے کہا سب خوش بخاری تک بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے اور شاید ہم ہم جو بتا رہے ہیں ہمارے ساتھی اس سے لالا سنا ہوگا اپنے بزرگوں سے کہ اس مچھلی سے کیا کیا ہوا حاجی عبداللہ کی برکت سے نمبر دو بڑا کام کیا ہوا میرے بھائیوں اسی مدرسے سے اسی مدرسے کی برکت دار دا دنیا میں سب سے پہلے بنگلہ زبان میں قرآن کا درجما اور تفسیر لکھ کر کے چائے کی گئی آج شاید ہمارے گھر میں تفسیر ہوگی بھی نہیں کتنے لوگ گھر میں ہے بھائی کسی کے پاس گھر میں بولو بھائی ہے اگر نہیں ہے تو تب تبدیلی کا وقت آیا پھر وہ قرآن آپ چھپائیں گے تفر اللہ حضر. نمبر دو اردو کا کی تفریح یہاں سے شائع کی گئی تاریخ ایران تاریخ اشان, تاریخ لدون. یہ بڑی بڑی کتابیں یہاں سے شائع کرتے رہے اور سب کی ایک ہوتی تھی میرے بھائیوں مدرسے کی طرف سے تیسرا بڑا کام جو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا دیا اس مدرسے سے وہ یہ ہے میرے بھائیوں شاید سن کر کے یہ ہوگا بڑا اہم کام یہ ہوا کہ جب یہ مدرسہ قائم ہوا اور بڑی دعوت و تبلیغ کلکتہ میں کتاب و سنت کی شروع ہوئی تو اٹھارہ سو چھ کے اندر آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس قائم ہوئی تھی اور اٹھارہ سو کے اندر آل انڈیا اہل حدیث قائم ہوئی اور انیس سو تیرہ ہی کے اندر آل انڈیا اہل حدیث چھ کانفرنس جو تھی کلکتہ شہر کے اندر ہوئی تھی آل انڈیا اہل حدیث کا یہاں اللہ نے کروایا اسی لیے ہم کہتے ہیں میرے بھائیوں کہ آپ اپنے حالات کو سوچیں اور پھر دور کریں تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی گوا ہم نے جو اسلام سے میرا ساری تھی سوریا سے دمی پراستمان نے ہم کو دے مارا تجھے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ کتنے کام کیے آج اتنے وسائل ہونے کے بعد ہم نے اور آپ نے کتنے کام کیے جب یہ مدرسہ قائم ہوا اور داؤں تو تبلیغ عام ہوئی اس وقت ایک بڑا زبردست حادثہ پیش آیا سنا دیں گے چھوڑ دیں بھائی سننا چاہتے ہیں ماشاء اللہ آواز طرح کم آ رہی ہے سننا چاہتے ہیں آپ دیکھو <laughs> لکھنؤ کے لکھنؤ بڑا عدیب لطیفہ ہے کہ بڑا عدیب غریب حادثہ دیش آیا لکھنؤ کے ایک بڑے عربی ادیب تھے مولا عبد الحلیم سرر لکھنوی کا نام سنا ہوگا سنا ہے نا شرر है ان کے باپ یہاں نوکر تھے ان کو بلا لیا یہاں آئے کچھ پڑھے اور پڑھنے کے بعد پڑھانے لگے مسجد مرد میں بیٹھ کر کے اور کہتے ہیں میری نگاہ میں سب سے برا انسان محمد عبد الرحام نزدیک تھا اور دنیا کی سب سے بری کتاب کہتے ہیں کتاب ہی سے ہمیں نفرت تھی کہا کہ کوئی پہلے اس عالم سے بے چارا تو وہی پورا نہیں ہم لوگوں سے کیا نیم پورا نہیں تھا نیم مولوی ملا پوری اللہ عبت جن کا نام تھا رحیم بخش کیا نام تھا رحیم بخش وہ پڑھتے رہے اسی اصنا میں جب کلکتہ کے اندر پیدا ہونے لگے اور جگہ جگہ کتاب اللہ سننے کے رسول عام ہونے لگے عورتیں توبہ کر رہی ہیں نوجوان توبہ کر رہے ہیں بوڑھے توبہ کر رہے ہیں مسجد چھوٹی بنتی جا رہی ہے اسی اسنا میں ایک مناظرہ تھان دیا مناظرہ اہل حدیث اور ہم پی اللہ تعالی آج کے مناظرے سے بچائی پہلے مناظرہ ہوتا تھا سمجھو دے کے ساتھ تھا ببا دل کے لیے آج مناظرے میں حق اور باطل کا معاملہ نہیں ہے دوسرے کے سر پھوڑنے کے رادہ پہلے سے رہا کرتا آج مناظرہ زبردست مناظرہ ہوا اہ نام کو شکست دوں موڑر رحیم بخش جو مناظر تھے وہ بازی لے گئے لاجواب ہو گئے اہل حدیثوں نے تصویر بلند کی جان اور وہ لوگ گلوں سے نکل گئے تو اسی شہر کے یا پور جمہور کے ایک رہنے والے تھے عبد بنگالی بولی صاحب سے مشہور تھے وہ عبد الحریم شرر عبد الحریم کے شاگرد تھے آئے عبد الحلیم شر لکھنوی کے بعد استاد آمنے سامنے مناظرے میں تو ہم شکر سکا گئے اگر آپ میرا ساتھ دیں تو ہم آج سے یہاں کلکتہ کے اہل حدیشوں سے ہم والوں سے ہم مناظرہ کریں گے تحریری لکھ کر کے لیکن اگر آپ ہمارا ساتھ دے دیں تک عبد الحلیم شرد میں بالکل ساتھ دوں گا ہمارے مذہب کے خلاف باتیں کرتے ہیں تیار ہو گئے تحریری مناظرہ کے لیے رحیم بخش کے پاس گئے انہوں نے کہا بالکل ہم تیار ہیں مناظرہ زبانی بھی کیا تحریری بھی مناظرہ کریں گے تیار ہیں اللہ صرف جب بات چیت ہو گئی تو عبد الرحیم صاحب چنبئی ہمارے حافظ دلیاس صاحب کے طرح عالم ہوتے زبان کو ٹھیک رہی تھی میں نے کہا پورا نیم تھے انہوں نے کہا مناظرہ شروع بسم اللہ اور عربی میں لکھا کہ اگر تو اپنے باپ کا ہے واپس یعنی ہم وقت نہیں کرتے ہیں جملے کی لیکن اس وقت کی بات ہے لیکن اس وقت جو حالات تھے شاید یہ جوان ہوتے تو اس سے کھڑے نکلتے انہوں نے کہا رہی بپ صاحب نے اگر تو اپنے باپ کا اصلی ہے تو حدیثوں سے ثابت کر دے کہ عورت یہاں ہاتھ بار دے اور مر دے وہاں بات کر نہیں سمجھ گیا میڈم یہاں مسٹر یہاں اب لکھیں عربی میں لکھے اگر اپنے باپ کا اصلی ہے تو حدیثوں سے ثابت کر کہ عورت سینے پر ہاتھ اور مر کہاں نا فریشے. اب پچی پکڑا تھی اب وہ جو بنگالی مولوی صاحب تھے ابد الحلیم ابد الحقیق لے کر کے آئے شرد صاحب اپنے استاد کو دے دیا استاد نے پڑھا اور شرد صاحب کہتے ہیں ہر جملے کی کم سے کم عربی کے ساتھ غلطیاں تھیں کتنی بیچارے ابھی پوری جانتے تھے یہ تو ایسے ہوا دیکھتے ہیں کہ پچھلے بدھ کو میں سہرسہ میں ایک مسجد کے دردرس کے لیے بدھ کو گیا تو کہا بھائی مجھے ایک مسئلہ ہے میں نے کہا میرے درد سے متعلق ہوگا کیا مسئلہ ہے کہا مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب آج دوہر کی نماز پڑھا رہے تھے دو رکعت پڑھائے تشعود کے ملا سیدھے کھڑے ہو گئے اب پیچھے پورے نماز انڈین پاکستانی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور وہ مستری ہے وہاں وہ کھڑا ہو تو بیٹھے گا پھر کس کے پیچھے سے کپڑا بیٹھا امام اللہ اکبر اللہ اکبر امام اللہ اکبر حوقت پر باہر دعویٰ ہوا مسجد کے اندر امام اللہ اکبر اب یہ رام سوچتا ہے کہ کون سی قوم ہمارے پیچھے نواز پڑھ رہی ہے اچھا <pentru laughs> اس نے دن کے مطابق عمل کیا اللہ سننے ساتھ نمایا اگر آدمی پہلا تصور بھول گیا اور سیدھے کھڑا ہو گیا ہے اب لوٹنے کی ضرورت نہیں وہ چار سال پوری کر لے آخر مسجد سب کی یہاں یہی مسئلہ تھا لیکن پڑھنے والے نادان تھے سب کچھ پڑھا امریکہ تک چلے گئے لیکن تھے چیڑ کے معاملے میں صفر ابوٹا چار سمجھ گئے نا سل کے معاملے میں سیرو امام اللہ اکبر امام ٹھنڈا یا کہا یا اللہ اٹھو بہت مشکل امام نے کیا کہا یا اللہ اٹھاؤ اللہ اکبر نہ ٹھنڈا کہاں بھی مشکل اللہ اکبر امان سے بھی آیا ر کے اندر کہتا ہے اللہ کے بندو بھائی ہو جائے کوئی مشکل نہیں میرے بھائی تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بولی رہیم پکس بےچارے مسئلہ تو جانتے تھے دلائن جانتے تھے لیکن عربی زبان بڑی کمزور تھی انہوں نے لکھا اور بڑے غصے میں اگر اپنے پاپ کاسری ہیں تو ساب کہ عورت یہاں ہاتھ بات ہے اور مرد جو ہے ناپ کے نیچے شرد صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں جیت لیا مناظر منافع جیت لیا میں نے کیسے جیت لیا کہتے میں نے دیکھا کہ ایک جملے میں کتنی غلطیاں ہیں کم سے کم سات غلطیاں میں نے کہا پہلے آپ عربی پڑھنا سیکھیں گے آپ کیا مناظرہ کریں گے ایک جملے میں ہی ایک آن؟ آن؟ ایک سطر میں نہیں ایک جملے میں سات غلطیاں ہیں آپ کی اور وہ بنگالی مولی صاحب جو تھے عبد ال سر صاحب کہتے ہیں میں نے دیا ہمارا ساگد سینہ کام تھا سوپتا ہوا گیا سر وہاں بھی لے وحابی لے رحیم بک تم سے مناظرہ نہیں کر سکے گا پڑھے اور واقعی کرتی تھی لیکن دوبارہ پھر انہوں نے رہی ہمارا اور آپ کا مناظرہ عربی گرامر پر نہیں تھا سمجھ گئے نا ہمارا آپ سے مناظرہ جو ہے وہ عربی گرامر کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ سوہر کے نیچے اور بی, بی پر میری آنکھ کھل گئی بامبے والوں کی زمانے بتی چل ہاں اب بتی چلی ارے یہ کیا تھا کا واقعی اس کی بات درست ہے بات چل رہی ہے حدیث کی गलती میں ہو गलती ہو کچھ بھی ہو لیکن مسئلہ تو اپنی جگہ پر ہے کیا ناج اس نے چیلنج کیا ہے اور بھی چیلنج کیسا اپنے باپ کا اصلی ہے ساپ اور صاحب اتنا کیا تو باپ کا نکلی نکلا اب سرد صاحب کے یہ بڑی پریشانی ہے اصلی اور نکلی کا کہنے لگے پھر بھیجا انہوں نے صاحب سب کچھ تو ہے لیکن اصل مسل مسئلہ تو رہ گیا شرد صاحب کہتے میں اپنے کو بلایا بھائی ٹھیک ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ حدیث عربی میں غلطی کی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بتائیں حدیث میں ہر ہے کہ نہیں بڑک ہے عربی گرامر کا کیا رہا تعلق ہے کہتے ہیں چلا گیا جتنے بولوی تھے عالم کسی کے یہاں سے بخاری لیا کسی کے یہاں سے مسلم لیا اب بخاری پڑھنا شروع کیا اللہ مقصد کیا ہے ہمیں وہ حدیث مل جائے جس میں آیا ہو کہ اللہ عورت سینے پر ہاتھ اور مرد ناخ کے کسی نیت سے بخاری پڑھ رہا تھا مسلم پڑھنا شروع کیا لیکن کہتے ہیں اللہ کی قسم جب پڑھنا شروع کیا سینے پر ہاتھ تو رہ گیا عورت کا اصل مسئلہ جو بھی حدیث پڑھتے ہیں ہمارے مسلک کے اللہ موجودی نے تو ایک بات کی وجہ پچاسوں کا کم اٹھا کے پڑتا جا رہا ہوں حدیث تو نہیں ملتی لیکن دوسرے مسائل کھڑے ہو رہے کرتا ہے حدیث یہ ہے شرد صاحب کہتے میں پڑا پریشان ہوا پھر اپنے سابق کو بنایا کہا کہ اصل میں آپ کو مکمل حدیث شعل میں نہیں شرد صاحب کہتے بیٹے ہمیں نہیں مکمل تو ہم سے مشورہ تو نہیں کیوں کہ میں تو ساتھ نا کہتے پوری مسجد سے مفتی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب میں سارے دلائل کی منگایا گیا تو کتاب میں سب کچھ تھا لیکن دلائل ہی نہیں تھے سب کچھ تھا لیکن دلائل نہیں تھے اور ہر بات منتقل میں نے بلایا یہ دیکھو بیٹی کہنے لگے یہ بات ہو رہی تھی بخاری اور مسلم کو مطالعہ کرتا رہا اللہ تعالیٰ نے اس مناظرے کی برکت اس نو منی بولنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل حدیث بنا دیا سر لکھنؤ کہتے ہیں پھر میں نے سوچا اب دوبارہ علم پھر حاصل کرنا چاہیے کہتے ہیں دوبارہ علم حاصل کرنے کے لیے پھر میں دلّی دل گیا شیخ القن میاں نظیر حسین محت تحلی رحمت اللہ علیہ سے میں نے پھر دو دوبارہ حدیث حاصل کی اور پھر دنیا کے اندر وہ کتاب و سننے کی دعوت پھر بڑا لطیفہ یہ کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ مجھے نفرت کتاب التوحید سے تھی جب تک میں ان کو نہیں پہچانا تھا اور جب پہچانا اور اہل حدیث ہو گیا کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دنیا میں سب سے پہلی تصنیف کی ہے کتاب التوحید کا اردو ترجمہ کر کے چھپایا کہتے ہیں ہم نے پورا کفار ادا کیا جو ہمیں ہم نفرت کرتے تھے ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت تھی بہرحال دوستوں بات چل رہی تھی یہی کلکتہ ہے جہاں اپنے اتنے بڑے بڑے علما اتنی بڑی کانفرنس سے علما کے امبار لگے تھے اور ایک بڑی چیز اور سنی ایک مدرسان اسی کلکتہ میں اور کائم کیا گیا کیا گیا تھا اس وقت جس کا نام تھا دار الحدیب دار الکتاب ہے کیا نام تھا تقریباً انیس سو چودہ کے اندر یہ کائم ہوا اُنیہ ہے تا مدرسے کا نام دار الکتاب ہے اور تعجب کرو گے میرے بھائیو مبارک ہے شاید جی انہی بزرگوں کی وہ یہاں آ رہے محنت کیا ان کے اخلاس کی برکت ہے کہ آج بیٹھے ہیں جہاں تک بھی جہاں جا رہی ہے آج پبلک ہی پبلک نظر آ رہی ہے اور پتا نہیں ان کوٹوں پر اور ان گھروں کے اندر کتنے لوگ آپ کے لیے جگہ دے کر کے اوپر بیٹھے سنتے ہو گئے یہ ان کی برکت ہے دارل کتاب اور سننا یہاں کائم کیا اللہ اس کو جدائے کھیر دے اور بدرس کہاں ملے گا تاجب کا نہیں دے مدرس اس دار کتاب و سننے کے بڑے بڑے جو مدرس تھے حافظ عبداللہ اللہ پوری نے بنیاد کی اور اس وہاں پڑھانے کے لیے اس وقت دنیا تھا ہندوستان کا نہیں پوری دنیا کا سب سے بڑا محدث جو تھا علامہ امام ابو العلا عب مبارک پوری صاحب تحفہ تھے اور عبد الرحمان مبارک پوری ایک کتنے بڑے محدید تھے اور کلکتا کو انہوں نے پسند کیا تھا رہنا یہاں بیٹھ کر کے حدیث کا درد دیتے تھے اور مدرسے دارنا میں رہ کر کے بے شمار علماء پیدا کیے اور یہ وہی عبد الرحمان مبارک پوری ہیں واللہ کہ جب انیس سو چھبیس میں ملک عبد العزیز آج سعود میں چکے ہیں؟ بادشاہ ملک سلمان ان کے والد محترم جب ہداج پر حکومت قائم کیا اور مکہ مدینہ ان کے قبضے میں آیا اور تو آخر اللہ تعالی ہمیشہ اسی خاندان کے قبضے میں رکھے زور سے بولو آمین کیوں کیوں جس دن ان کی حکومت نہیں رہے گی اس دن پھر ہر پتھر جو ہے وہ اللہ کر رہے اللہ کرے سمجھتے ہیں نا ہر پتھر تبارک کے طور پر لا کے درگاہ بنائے گئی ہندوستان میرے بھائیوں جب وہاں فتح ملی تو ملک عبد العزیز کو اللہ تعالیٰ نے یہ احساس ان کے دل میں پیدا کیا کہ عبد یہ مسجد حرم یہ مکہ جو نبی الحسل خان کی جائے پیدائش نبوت ہے اور یہ مدینہ جہاں آپ ہجرت کر کے آئے یہ دونوں اسلام کے مرکز مکہ اور مدینہ یہاں سب چیز کی تعلیم ہے اگر تعلیم نہیں تو حدیث کی تعلیم نہیں سب کچھ یہاں پڑھایا جاتا ہے اور سب کچھ یہاں ہوتا ہے مکہ مدینے میں آج تک کرتے رہے لوگ لیکن اگر مکہ مدینے کے باشندے اور حرم کے نمازی کسی چیز سے محروم ہیں تو کالا رسول اللہ سے نہیں ملے ملک عبد العزیز کو احساس پیدا ہوا انہوں نے دنیا کے اندر لیٹر لکھی کہ ہمیں کوئی ایک ایسا عالم مل جائے جو محدث ہو حدیث کا ماہر ہو اور محدثانہ انداز تھے خان حرم مکی کے اندر بیٹھ کر کے کالا رسول اللہ احمد کالا بو حری فتح کالا مالکن اس سے تو سب کچھ سن چکے ہیں لیکن اگر آج تک سچنوں سے یہ ہر محروم ہے تو کس سے محروم ہے تالا رسول اللہ سے اللہ تعالیٰ ملک عبد العزیز اور ان کے خاندان کو ہمیشہ ہرا بھرا اس خاندان کو رکھے انہوں نے فیصلہ کیا ہمیں ایسا عالم چاہیے پوری دنیا میں کے لیٹر لکھا کہ دنیا کے لوگ بتاؤ کون سا ایسا عالم ہے جو حرم کے اندر ہم بنائے اور یہاں بیٹھ کر کے جب رسول کی حدیث لوگوں میں عام کرے کون ہے ہر جگہ لیٹر لکھا اور ہر جگہ سے جواب ملا ایسا عالم تو اس دنیا میں ایک ہی ہے وہ ہندوستان ہے صوبے یو ہے ڈسٹرکٹ آزم ہے اور قصبہ مبارک پور ہے بہرحال میاب نہ ملک عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ لیٹر لکھا کہ حضرت آپ آئیں ہم معقول پولت معبول تنخواہ دیں گے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہندوستان کو چھوڑیں آئے پچھلے حرم کے اندر بیٹھ کر کے اب اللہ کے رسول کی حدیث کی تعلیم دیں اور آنے والے دنیا کے ان کو جن کے کان دنیا کی ساری چیزیں سنے ہیں لیکن قال رسول اللہ نے بھی سنا ہے آپ یہاں بیٹھے اور حدیث کا ڈر دیں لیکن اللہ اکبر مولانا مبارک پوری نے انکار کر دیا گئے نہیں یہ وہ سات ہے یہ وہ عالم ہے یہ وہ محدث کبیر ہے یہ وقت کا وہ امام ہے لیکن کلکتہ کے نازم مدرسے دار کی کتاب سننا نے بلایا اور حافظت عبد اللہ عبد اللہ گازی پوری رحم اللہ علیہ جو ان کے استاد تھے انہوں نے مشورہ دیا تو سیدھے اور چلے آئے کلکتہ کیوں؟ وہاں مدرسہ ہے دار ال سننا ہے دنیا کے لوگ اس مدرسے کے اندر حدیث پکڑنے کے لیے آتے ہیں آئے اور ایک عرصے تک یہاں آدیش پڑھاتے رہے پھر واپس گئے اور توی کا لکھنا اور اس کی تکمیل میں مجبور ہو گئی دھیرے بھائیو درا سوچو ہم اس کی باتیں بتا رہے ہیں ہمیں موضوع دیا ہے اب بدلنے کا وقت آئے احساس کرو وہاں تو مدرسے تھے آج ہم کتنے مدرسے چلا رہے پوری دنیا پڑھنے کے لیے آتے تھے آج کون پہانے کے لیے آپ کے ہاں بڑا عالم آیا ہوا ہے یہ آپ محاسبہ کریں کرے اللہ نے مال دیا دولت دیا تجارت دیا کاروبار دیا دنیا کی اتنی بڑی جماعت دی ہے اگر اتنی بڑی جماعت مل کر کے ایسے مدرسے بھی نہ قائم کر سکے تو شاید میرے بھائیو یہ ہمارے بےداری نہیں بلکہ بہت بڑے سونے کی علامت اور لاپرواہی ہے. پھر اسی کے اندر یہی وہ ہے جہاں دوسرا مدرسہ قائم کیا دار الحدیث نامی مدرسہ ایک عرصے تک مدرسہ یہیں سے چل رہا تھا وہ کولو ٹولا کا مدرسہ دار الحدیث نام کا مدرسہ تھا اور آج سے تقریباً چالیس سال ہمیں بھی اسی مدرسے اور مسجد کے لیے جامع سے جس سال پڑھ کے خالی ہو رہا تھا پہلی دعوت ہمیں جو پہنچی تھی نوکل کی اور کسی جگہ کام کرنے کی وہ یہی تعلیم حدیث تھا ہاں اس کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے تھے لوگ اور پھر میرے بھائی اسے ترقی چاہتے تھے میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں ہاں. بھائی ہاں. ہاں. مدرسہ پھر یہی تک نہیں اور مدرسے مدرس کون کون ہے اللہ اتبار. ایک طرف مونا شکر اللہ رحمت اللہ ہیں اور دوسری طرف غازی پور کے مونا فبر الرحمان ہیں اور مونا عبد الحافظ عبدالرحمان آباد کیا اور ہزاروں لوگ ہوتے رہے یہی نہیں مصری گنج کا مدرسہ وہاں بھی حدیثوں نے مدرسہ قائم کیا اور کہنے کا مطلب ایک عرصے تک ایک زمانے تک چار چار مدر سے یہاں کام کر رہے تھے دنیا کے لوگ کلکتہ کو علمی شہر چاہ سمجھتے تھے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں عبد الرحمان جیسے محدت موجود تھے دنیا کے لوگ اجازت لینے کے لیے آ کلکتہ تشریف لایا کرتے تھے آج ضرورت ہے وہاں چار مدرسے ہوں اور کلکتہ اتنا بڑا ہو سمجھ گئے نا اور ہاں شاید دو روڈ کلکتہ کا اس وقت لے لو ہاں تو شاید کی اس دو روڈ آج سے لے لو تو شاید پورے کلکتہ کی آبادی اتنی ہی رہی گی اور آج تو ماشاء اللہ یہ ہمارے افھائی جو بیٹھے ہیں مہینے میں میں کہتا ہوں اگر سو سو روپیہ نکالیں تو شاید سو مہینے کے کروڑوں روپئے اکٹھا ہو جائیں ایک یونیورسٹی آپ لوگ چلا سکتے ہیں بہت بڑا فرکٹ کام کر سکتے ہیں لیکن ضرورت ہے حوسلہ کی سوچنے کی بیداری کی اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی آپ کھڑے ہوں گے پھر اللہ بدلے گا آپ کو لیکن اگر آپ نہیں خدا نے آج تک اس کام کی حالت نہیں بدلی نہیں چندو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا یہ ہمارا اپنا تصور ہوگا میرے بھائی یہ مدارش کی بات تھی پھر سو کے اندر مونا نعمت اللہ الحمدللہ للہ بردانوی مونا عین الحق عین التی مٹیا برجی اور مونا ابو آ مونا عبدالتیف اللہ حب لبی. ان تینوں نے مل کر کے تینوں نے مل کر کے انیس سو تیرہ میں میرے بھائیوں یہاں باقاعدہ اہل حدیث جماعت بند انجمن اہل حدیث بنگال اوساں آسان اس نام سے الحمد للہ جماعت بنی اور برابر کام ہوتا رہا اور اس کے ذریعے کتاب و سنت کی تعلیم تدریس اور داؤں دو تبلیغ پرگرمیاں بڑی تیزی سے چل رہی تھی اور اس اصنا میں جب تحریک آزادی شلیم یہ تو سیوی چیزیں تھیں یہ ہم یہ اہم بتا دینا چاہتے ہیں جہاں ہمارے کلکترا کی جماعت میں شیخ الکل میاں نذیر حسین محدید رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں نے جہاں عقیدے کی اصلاح درگ و بجاج کا مٹانا عقیدے توحید کی دعوت ہے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی دعوت دینے کے لیے اتنے مدارس اتنے مساجد اتنے سینٹر قائم کیے ہوئے تھے ہاں ہمیں بتا دینا چاہتے ہیں اہل حدیث جماعت جیسے تین میں لگی ہوئی تھی اپنے اس مہبور ملک کو ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں بھی اتنی ہی چستجو اہل حدیث جماعت ملتی رہی اسی لیے پنڈت جواہر لال نے کہا تھا اے سن لو ہندوستانوں سن لو اعلان کرتے تھے کہ اگر پورے بر صغیر ہندوستان آج کا پاکستان آج کا بنگلہ دیش آج کا برما ان تمام ملکوں کو اے اے تمام ملکوں کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور ہر انسان نے ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے اگر انگریزوں سے آدھا کرانے کے لیے اگر کسی نے جتنے قربانی دیے تو پورے بر صغیر کی قربانیاں ایک پدڑے میں رکھی جائے اور پورے بر صغیر کے اہل حدیث نہیں بلکہ اہل حدیثوں ہو کہ ایک خاندان اللہ یہ ہندو ہے پنڈت ہے جواہر لال نہرو تو کہہ رہے ہیں لیکن آج ہم نے اپنی تاریخ بلا دی تو گئے وہ غیر ہیرو بن گئے اور ہمیں مردہ بنا دیا سوچو کہتے ہیں نہرو پنڈت جواہر لال نہرو اگر پورے ہی متحدہ ہند کے علماء عوام جماعتیں باشندے جتنے ہیں اگر تحریک ملک کو آزاد کرانے میں انگریزوں سے لڑ کر کے جو قربانیاں دی ہیں سب کو ایک پتھرے میں رکھا جائے اور پوری جماعت اہل حدیث نہیں صرف اہل حدیث کا ایک خاندان پٹنہ کا باشندہ کے باشندے مولانا ولا سادق پوری صادق پوری خاندان صرف ایک خاندان پوری جماعت اہل حدیث نہیں صرف ایک ایسی خاندان کی قربانیاں جو انگریزوں سے لڑنے کے لیے انگریزوں سے مرکوں کو آزاد کرانے کے لیے پیش کیا ہے ایک خاندان ہے لے उसकी سادی को اس کی हिंदुस्तान کو اور پورے ہندوستان کے ہندو مسلم ساری قوم کی آزادی کی قربانی کو ودن کیا جائے تو کہتے ہیں نہرو جی کی صادق پوری خاندان کی قربانیاں سارے ملک کی قربانیوں پر غالب آ جائیں صرف ایک تھی اسی لیے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے پورے ہندوستان پر حکومت تھی لیکن آسما اور پر سکتا کو انگریز نے بنایا تھا اسی لیے یہاں تحریک چلانا ملک کی آزادی کے لیے بہت بڑی قوت و طاقت دور اندیشی اور بہت بڑی قربانی کی چیز تھی الحمدللہ للہ پورے ہندوستان میں یاد رکھو پورے ہندوستان پورے بر میں انگریزوں سے ملکوں کو آزاد کرانے کے لیے کسی نے تحریک چلائی تو کلکتہ اور بنگال کے اہل دیج تھی سب چیز کرے پورا ملک پیچھے تھا اور کون تھے مونا شریت اللہ بنگالی رامت اللہ नाम کبھی نام سنا ہے نہیں مونا شریت اللہ بنگالی یہ تھوڑے نوجوان تھے پتا نہیں کس سے ناراض ہوئے گھر والوں سے لڑائی ہوئی مکہ بھگ گئے کشتی بھائی تھے اور مکہ بھگ گئے مکہ جانے کے بعد دن بھر کام کرتے رات کو حرم میں کوئی حدیث پڑھاتا تھا, تھا تھوڑا سا برائے نام شکر کے اس سے حدیث پڑھتے تھے شکا پڑھتے تھے علم حاصل کیا جب علم حاصل کر لیا تو مونا شریعت اللہ بنگالی رحمت اللہ نے آج نہیں اٹھارہ سو دو میں اللہ اکبر کے بعد انگریز کر انیس سو سینتالیس میں اور مونا شریعت اللہ ان کو ٹنڈا برسانہ کب شروع کیا اٹھارہ مکے سے نکلے دریا کو پار کر گئے جیسے نیچے اترے اور سوچے تو منگال پہنچ جائیں راستے میں سے ڈاکو مل گئے بڑا کہاں دا. سے آ رہے ہو جھوٹو ہم مکہ سے آ رہے ہیں دو تھپڑ مارا کپڑے اتار لیے جوتا لے لیا جتنا مال تھا تک چھین لیا بھاگ جاؤ اب یہ سوچتے میں کہاں بھاگ کے جاؤں اگر سر جد گرمی ہے تو پیر جل جائے گا پیاس لگے تو مر جائے گے بھوک لگے تو کھانا کہاں ملے گا ظالموں نے سب چھین لیا جا کر کے اسے ماجوز بیچے درخت کے نیچے پھر تھوڑی دیر میں آئے ڈاکو کے پاس ڈاکو سوچتے ہیں شاید مار دینے کے لیے آتا ہوگا بھائی تھوڑا سا دے دو ڈاکو کے پاس سائن آپ لوگ کیا ڈاکو نے کہا کیا میں بھی ڈاکو بننا چاہتا ہوں مجھ کو اپنا ساتھی بنائیں گے اب ہم بھی ڈاک بنے گے دیکھا ڈاکو نے ایک اچھا ساتھی مل رہا ہے ہمیں کہہ رہا وہ بھی چار اتنا شریف ڈاکو کیسے اتنا اچھا انسان کون ہوگا لوٹ کہتا بچا میں بھی ڈاکو بنوں گا ڈاکو بن گئے اب بیٹھتے دو سات ساتھ یا دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے اب ان کو تبلیغ کرنا شروع کر دیے کہ بھائی یہ حرام ہے چوری کرو گے تو یہ سدا ملے گی کسی کا مال ڈوٹو گے تو یہ سدا ملے گی انہی ڈاک میں دعوت کا کام کرنے لگے ہفتے گزرے تھے کہ جتنے ڈاکو تھے سب توبہ کر کے ڈکیتی سے اور سب کے سب ان کے ہاتھ بیت کرتے ہیں اللہ اکبر اخلاص ہوا تو ڈاکو بھی ہے حدیث بن جائے گا اخلاص میں کمی ہوتی تبھی مشکلات گزرتی ہیں میرے بھائی مونا شریف اللہ نے جب دیکھا اب تو ماشاءاللہ ڈاکو ہمارے ساتھی ہو گئے ہیں وہاں سے نکلے اور بنگال آنے کے بعد اٹھارہ سو چار میں فرائد تحریک شروع کی اور انگریزوں کے نعت میں دم کر دیا ملک کی آزادی ایک عرصے تک پورے برے سمیر میں اگر کسی نے سب سے پہلے ملک کو آزاد کرانے کے لیے اگر آواز اٹھائی ہے کوئی تنظیم کوئی جماعت کوئی گروہ اور کوئی علاقہ تو کوئی اور جماعت نہیں تھی کوئی اور گروہ نہیں تھا او مانا شریعت اللہ بنگالی رحمت اللہ کہ اہل حدیث جماعت اس وقت پہلے اسلام رکھنے کے بجائے فراہمی تنظیم رکھا تھا اور اس تنظیم کے ذریعے اصلاح کا کام کرتے اور انگریزوں سے باقاعدہ جنگ کرتے رہے ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے پھر ان کے پوتے اس کے بعد الحمدللہ جب آزادی کا نعرہ دوروں پر تو ایک بہت بڑے عالم تھے میں نے شروع بتایا جن کا نام تھا مولانا عبدالحادی بنگالی رحمت اللہ علیہ اللہ ہمارے اس بزرگ کی قبر کو اللہ تعالیٰ نوروں سے بھرے اور کروٹ کروٹ چندن تصدیق کرے اور اسی جیسا علم اسی جیسا اخلاق اللہ رب العالمی ہمارے اندر پیدا کر دے میرے بھائیو انہوں نے بڑا کام کیا بہت بڑے ہنسی عالم کے بیٹے تھے حدیث پڑھنے کے لیے دلی گئے سیخ الفول میاں نظیر حسین رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھے اللہ تعالی نے توفیق دی حدیث عمل کرنے لگے اہل حدیث بن گئے شرک و بینات کو مٹانے والے بن گئے اب وہاں دلّی سے میاں صاحب سے اجازت لے کر کے واقع الحمدللہ للہ آئے یہاں اپنے علاقے میں لیکن اب علاقے کے لوگوں نے انہیں ختم کرنے کی کوشش کی جب بہت زیادہ تنگ کیا تو وہاں ہجرت کر کے چلے آئے دوسرے علاقے میں وہاں مدرسہ قائم کیا یہ پانچواں مدرسہ عدیشوں کا تھا اس وقت میاں صاحب کے ساتھ جو قائم کیا تھا اس مدرسے کے ذریعے کتاب و سنت کی دعوت دیتے رہے انہوں نے اپنے دو بیٹوں کو عالم بنایا ایک کا نام رکھا محمد عبد اللہ ال اور دوسرے کا نام رکھا محمد عبداللہ الباقی یہ کے اللہ قدم پر ہے اور کہا جاتا ہے پورے کلکتہ نہیں پورے بنگال کے جماعت کے اہل حدیث جس کائ کی حیثیت رکھتے تھے مونا محمد عبد اللہ ال کافی رحمت اللہ ان کا انہوں نے تحریر کی عادت انہوں نے تفسیر بھی لکھی اور پورے ہی بنگلہ بنگال کے اہل حدیث کو اکٹھا کیا اور یہی سب سے پہلے جنہوں نے پرچا نکالنا شروع کیا وہ بنگالی زبان میں سورت الفاتحہ کی تفسیر لکھی اور دنیا کے اندر ایسی تفسیر لکھی کہ سورت الفاتحہ کی برکت سے پورے قرآن کی تفسیر آ گئی نام ہے سورت الفا کی تفسیر لیکن تفسیر صرف سورت الفاظ کی نہیں بلکہ پورے قرآن پاکستیا اس کے اندر کاش کی ہمیں تفسیر ملتی اور باقاعدہ اس کو چھپایا جاتا اللہ رب العالمین نے ان کے اندر بڑی خیر و برکت رکھی تھی مونا عبداللہ القافی کے اندر انہوں نے ان کو کہا جاتا تھا ابوالکرام کلام آزاد بنگالی بنگلہ کے مونا ابوال کلام کہا جاتا تھا اندازہ لگائیں کہ انگریزوں کے آنکھ میں آخ کر کے اور چھاتی پر چڑھ کر کے جو ملک کو آزاد کرانے کے لیے میں کوشش کرتا تھا مونا ابوال آزاد ایک تھا اور پوری دنیا کہتی ہے اگر کوئی دوسرا ابوال آزاد ہندوستان میں پیدا ہوا جو انگریز کے آنکھ میں آس ملا کر کے سینے پر چیک کر کے گلا تباہ کر کے انگریزوں سے کہے انگریز لٹہ رہ یہ ہمارا ملک ہے اور تم لٹہرے ہو لٹے رہے واپس جاؤ اور ہمارا ملک ہمارے کرو ہمارا ملک آزاد کرو کہتے ہیں یہ بنگال کا ابوالکلام آزاد تھا مولانا محمد عبداللہ الباقی رحمت اللہ علیہ بہرحان سیاسی بھی تھے مذہبی بھی تھے اور پورے کہا جاتا ہے اللہ پر کہ پورے بنگال کے اندر انگریز نے جس کو اپنا کلچر بنا رکھا تھا اگر پورے بنگال کے لوگوں کی تحریک آزادی کی قربانیاں پیش کی جائیں تو ان سے کہیں زیادہ قربانی ان دونوں بھائیوں کی ملک کے خاطر رہے آج لوگ کہتے ہیں تم نے کیا میرے بھائی معلوم ہے چمن کو جب لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی مگر یہ کہتے ہیں اہل چمن ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں تمہارے باپ دادا نے تم کو کیا دیا تھا ہمارے باپ دادا نے دیا ہے میرے بھائی پتہ پتہ بوٹا بوٹا ہار ہمارا جانے ہے کوئی جانے یا نہ جانے چمن تو ہمارا ہار جانے ہی ہے یا اگلے تو پوچھو کس نے تمہیں پنانا جس کی وجہ سے تمہیں آزادی ہوگی تو سب سے پہلا نام جو آئے گا اہل حدیث جماعت کا, کا آئے گا سب سے پہلے کسی خاندان کا نام آئے گا تو پور کا, خاندان کا نام آئے گا اور کسی عالم کا نام آئے گا انگریز کہے گا مونا ابوال کلام آزاد اور مورا عبداللہ کون کافی اور ہاں پاپی دون؟ میرے ہی جو. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں میرے خیال سے ٹائم تو ختم ہو گیا کیا آئنٹ کیا جائے کیوں بھائی آ نہیں کچھ کیا جاتا ہے بہرحال آپ لوگوں نے سن لیا ہم کیا تھے سوچنے کے لیے بہت کافی ہے دوستوں ہماری تاریخ ہمارے کارنامے ہماری قربانیاں بہت واضح ہے لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں وہ سوچنا ہے ہاں جی؟ ہاں کیا ہے ہم کیا کر رہے ہیں سوچو دراصل ہم نے کبھی سوچا ہم کبھی تبدیلی لانے کے لیے ارادہ کیا بلکہ آخری بات بتا دیں آخری بات یہ جتنے علماء کا نام سنا الحمدللہ یہ سارے علماء ہمارے دیت, تحریک آزادی کتاب و سنت کدامت دیتے رہے اور کلکتہ ہی دنیا ہندوستان کا ایک بہت بڑا شہر بلکہ دلی کے بعد سمجھو سب سے بڑا انوی جگہ ایل اے پی کو اس کو بنا رکھا تھا کلکتہ تھا لیکن انیس سو سینتالیس میں ملک کو جب تقسیم کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے جتنے بڑے علما تھے کلکتہ میں مولا علامہ محمد عبد اللہ کافی محمد عبد اللہ باقی یہ سارے بڑے بڑے مونا اکرام خان جو میاں صاحب کے شاگرد تھے ان میں اکثر علما جو ہے کلکتے سے بنگلہ دیش گئے اگر وہ باقی ہوتے تو شاید آج بھی وہی وہی انداز آج کلکتہ کا ہوتا لیکن ان کے چلے جانے کے بعد جب بنگلہ دیش چلے گئے ملک بچ گیا کلکتہ کے مدرسے بند مراکز بند سینٹرز بند اور علمانا رہ گئے اور آج تک ہمارے کلکتہ والے بھائیوں کو کا نہ کچھ تو سوچا نہیں ہوگا کلکتہ کی جماعت یتیم ہو گئی مسجدیں کہیں کہیں ویران گئی جماعت کے عوام رہے گئی علماء چلے گئے پریشانی کا عالم تھا لیکن اللہ تعالی نے کسی موقع پر دو شخصیتیں کلکتہ میں لمودار ہوئی جس کی وجہ سے انیس سو انچاس کے اندر کتنے میں سینتالیس اڑتالیس ڈھائی سال گزرے تھے حافظ محمد اسماعیل دہلوی اور مولانا حاجی ہارول رشید بنگالی کلکتہ کی تھی جی. ان دونوں نے دوڑ دھوپ کیا اور پھر دوڑ دھوپ کرنے کے بعد اللہ کے فضر سے پھر دوبارہ ہندوستان کلکتہ میں جماعت شادی کی اور اس وقت سے یہ جماعت ہماری چلی آ رہی ہے بہت سارے علماء کے جانے کے بعد ان دونوں علماء نے بڑی محنت کیا حافظ محمد اسماعیل اور الحاظ محمد ہار رشید ان لوگوں کی برکت سے یہ جماعت چل رہی ہے اور آج بھی چل رہی ہے اور آئندہ نہیں چلے گی آئندہ بھی چلتی رہے گی ان شرح قیامت کی صبح تک چلتی رہے گی لیکن جیسے چل رہے ایسے نہ چلیں چلے گی ان شاء اللہ چلتی رہے گی سمجھ سمجھے نا قیامت تک لیکن ضرورت ہے اس میں تبدیلی لانے کی تھوڑی سی آ بات سمجھ میں آپ اپنے پرانے حالات کو دیکھیں اپنے شہر اے علماء کا گھر مدارس کا گھر دینی تعلیم کے لیے دنیا کے لوگ آتے ہوں آپ اس کے مطابق کوشش کریں کہ آئندہ ان ہمیں یہ ساری چیزیں پھر دوبارہ بار آ اٹھارہ انیس سو سینتالیس بہت دن گزر گئی تھا بہت گزر گئے نا بھائی اب تو ماشاءاللہ اللہ سجی بدل گئی تو اب سبھی بدلنے کے بعد ابھی صرف سترہ سال بدلے گئے ابھی بھی کہا جاتا ہے اے صبح کا اگر شام کو واپس آ تو اس کو بھگتا نہیں کہتے ابھی بھی چانس ہے دوستو اٹھو میدان میں آ اخلاص کے ساتھ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اور اسی طرح سے جانی قربانیاں دوبارہ کلکتہ کی جماعت کو وہی پہنچانے کی کوشش کرا جہاں ہمارے آبا واغد نے تقسیم سے پہلے کھڑا کیا تھا اللہ عمل کے توفیق سے فرمائے پھر کبھی ان شاء اللہ آئندہ اکرحاد اللہ من جزا زیرحسن مدن اللہ جو اٹھاوے کلکتہ کو ان کے باپ دادا کا قصہ سنا رہے تھے اب اس نے ایک بات بتائی تو مجھے تھوڑی ہسی آئی ایک زمانہ تھا جب پوری دنیا سے لوگ ہندوستان تعلیم حاصل کرنے آتے تھے اب کیا کر رہے ہیں پورے ہندوستان سے لوگ چندہ کرنے آتے ہیں اور ہم لوگ سارا کا سارا پیسہ اٹھا کر بھیج دیتے ہیں جاؤ ہم لوگ اس زمانے میں بہت پڑھ لیے پڑھا لیے اب پڑھ پڑھانے کی ضرورت نہیں تم لوگ جاؤ پڑھ لو اور پڑھ پڑھا لو تو میں اس سے پہلے بارہا قطبے میں بات کہہ چکا ہوں اور پھر دوبارہ کہتا ہوں آپ اپنے تمام تعاونوں کو باہر نہ بھیجیں یہاں جمع کریں اور یہی کسی ایسے ادارے کو قائم کریں جو ہمارے ماضی کو دوہرائے اس لیے ایک دو دو بات اور یاد رکھیں کسی بھی قوم کے کھڑے رہنے کے لیے دو ٹانگیں ہوتی ہیں ایک ہے تاریخ اور ایک ہے زبان ہم اپنی زبان سے بھی ناواقف ہیں ہم اپنی تاریخ سے بھی ناواقف ہیں اسی وجہ سے ہماری یہ قوم مردہ ہے اگر زندہ ہونا ہے تو زبان بھی سیکھنی ہوگی اور تاریخ بھی سیکھنی ہوگی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ باتیں گزر گئیں خواب کی سی ہیں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے یا کبھی ایسا لگتا ہے یہ باتیں بولنے کے لیے تو بڑی اچھی ہیں لیکن یہ عمل میں نہیں لایا جا سکتا یقیناً یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا اللہ رب العالمین پر ایمان مکمل نہیں ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم پکے سچے اہل حدیث نہیں ہیں لہذا ہم آپ تمام سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اپنی تاریخ کو دورانے کی کوشش کریں کل انشاءاللہ بعد نماز ظہر قمرہٹی میں شیخ ضف اللہ مدنی حمید اللہ کا پروگرام ہے اسی طرح بعد نماز مغرب میں ایک پروگرام ہے آپ تمام حضرات وہاں شریک ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جمعیت کے امیر جناب انصار عالم صاحب مائک پر تشریف لائیں اور آپ لوگوں کے سامنے کچھ شکریہ کے سلم کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وسلات و والمرسلین والا علی و صابین میں